اللہ مسلمانوں ہے کو اس حال پر چیونی کا ناؤ جس پر تم ہو جب تک جدا نہ کر دے گندی کو ستھرے سے اور اللہ کی شان یہ ناؤ کے اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنی رسولوں سے جسے چاہے تو آمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر اور اگر آمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے